وسلام یا نبی اللہ وعلی یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مت پر صبح شام دس دس بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفا ملے گی حبیب محمد عمران تعریف مرکزی کراچی صابہ یا مرشدی اگر کوئی شخص نیت کرتا ہے کہ کسی پیر صاحب کا مرید ہونے کی تو کیا وہ نیت کرنے سے ان کا مرید ہو جاتا ہے اگر اسی طرح کوئی سلسلہ اتاریہ میں مرید ہونا چاہتا ہے اور اگر وہ نیت کرے تو کیا وہ آپ کا مرید ہو جائے گا نیت کرنے سے تو نہیں ہوگا مرید دونوں طرف سے ایجاب و قبول اس میں ہوگا یہ کہے گا مرید ہوتا ہوں پیر کہے گا میں نے قبول کیا یا جو بھی ایک طریقہ ہے کہ جیسے نمائندے کو بھیجا تو نام پہنچ گئے تو مرید ہو گیا یہ نہیں ہے پیر قبول کرے یا اس کا وکیل قبول کر لے روز سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان ہے کہ جس کسی نے بھی نہیں کہ میرا مریض ہونا چاہتا تو میں نے اسے قبول کیا جی ہاں وہ, وہ غس پا گئے کہ جو مجھے اپنی طرح منسوخ کرے وہ بھی میرا مرید ہے لیکن پھر بھی ہاتھ میں ہاتھ تو دینا ہے کسی بھی پیر کے تو آپ اس طرح کی اگر کوئی نیت اور کسی یعنی کہ جو طریقت میں بیت کا طریقہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا ایک اس وقت کا انفرادی مقام ہے جنہوں نے فرمایا ہے بجا فرمایا سلو حبیب کہ کوئی اسلام بھائی حیدرآباد سے چلتا ہے اور کراچی پہنچتا ہے اس وقت کوئی نماز نکل جاتی ہے تو کراچی پہنچنے کے بعد وہ نماز قصر پڑے گا یا پھر ہی پڑے گا اگر وہ سفر کے ارادے سے نکلا ہوا ہے اور اپنی آبادی سے باہر ہو چکا تو اب اس پر قصر تھی واجب جب بھی راستے میں بابل مدینہ کی آبادی سے پہلے پہلے چاہے باب المدینہ میں اس کو وہ کا مت کی نیت ہو تب بھی دوران سفر جو نماز قضا ہوگی وہ قصر ہی قضا کرنی ہوگی لیکن سفر نماز قضا کرنے کے لیے عذر نہیں ہے کہ بس نہیں روکتی ہے تو ٹرین نہیں روکتی ہے تو فلاں ہوائی جہاز میں کیسے ہوئے نماز پڑھے نماز ہر حال میں پڑھنی ہے اس کے بھی طریقے ہیں کہاں کس طرح پڑھنی ہے اور یہ سب کو سیکھنا چاہیے سفر میں نماز چھوٹنی نہیں چاہیے بس میں بھی آدمی ایسا ٹائم بھی رکھ سکتا ہے کہ جس میں بیچ میں نماز نہ آئے بیچ میں نماز آتی بھی ہے تو بس والے اگر دو چار مل کر بولیں گے تو روکتے بھی ہیں اب بالکل ہی گاڑی نہیں رکتی کوئی صورت نہیں ہے تب بھی نماز پڑھنے کی ایک صورت تو ہے پھر بعد میں نماز اتر کے پڑھ لے لیکن یہ کرنا پڑے گا مگر ان کے مسائل سیکھنے پڑیں گے عام طور پہ نمازی بھی میں نے دیکھا ہے حاجی بھی ہوائی جہاز میں بھی بیٹھے رہتے ہیں نمازوں کے وقت گزر جاتے ہیں یہ پڑھتے نہیں نماز ایک تعداد ہوتی ہے جو نوٹ کیا میں نے نہیں پڑھتی حاجی بھی خصوصاً واپسی میں تو سمجھتے بحج ہو گیا اب کیا ہے اور نمازوں میں سست ہو جاتے ہیں تو نماز تو بہرحال معاف نہیں ہے سفر ہو یا حضر ہو دنوں ایک سفر میں تجربہ ہوا کہ وہ صاحب یوں کہتے وہ پائے گئے کہ سارا دن سارے دن کی نماز ہم رات کو اکٹھی پڑھ لیں گے اللہ، سفر ہو یا ہضر ہو یہ بھی بے باکی ہے اللہ نماز وقت پر ہی پڑھنی ہے اس کے سارے دن کا ایک وقت میں کھا لوں گا ایسا کبھی سنا نہیں ہے دلیل ہوں نے کہ وہ حاجی کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مغربی شاید اکٹھی پڑھتے ہیں تو ہم بھی اکٹھی پڑھ لیں گے وہ تو صرف حاجی کے لیے مضدل فاح میں پڑھنی ہے عرفات میں مغرب کا وقت ہو گیا تب بھی نہیں پڑھنی ہے وہ تو حکم شریعت ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کا مطلب یہ کہ تو چلو یہ پھر بھی دو ہیں سارے دن کی رات کو پڑھ رہا ہے تو وہ بھی دو بھارت حاجی کے لیے جو میں ہے جو میں نہیں ہے ویسے ہی خدمت کر بہت سارے ہوتے ہیں مولے کے آدمی جو حاجی نہیں کرتے تو ان کے لیے تو عرفات نہیں مغرب یا کہیں بھی مغرب مغرب کے وقت میں ہی پڑھنی پڑے گی نہ کضا کا گناہ گار ہوگا وہ تو حاجی کے لیے جو احرام کے ساتھ جو حج میں ہوتے ہیں حج کی نیت کے ساتھ یہ ان کے لیے مسئلہ تو کھانا رات کو کھا لیا اگر پورا دن اگر کوئی بولے چلو پورا دن نہیں کھاؤں گا ٹائم نہیں ہوتا میرے کو رات کو کھاؤں گا تب بھی نمازیں تو اس کے وقت میں ہی پڑھنی ہوں گی سلو حبیب میرے گھر کے پاس جو ہے چند غیر مسلم رہتے ہیں تو ان کو اسلام کی دعوت کس طرح پیش کی جائے اور ان کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان کے مذہب کی معلومات ہو اپنے مذہب کی کافی معلومات ہو کہ وہ اعتراض کرے تو خود تزبز میں نہ پڑ جائے بلکہ اس کو جواب دینے کے صلاحیت رکھتا ہو اب وہ جون سا اس کا مذہب ہو اس کے بارے میں معلومات ہو عام طور پر معلومات نہیں ہوتی تو اس میں رسک ہوتا ہے کہ وہ اگلا ہمیں مطلب وسوسے میں ڈال دے یا خدا نہ ناخواستہ ہمارا حلیہ ایسا ہے کہ وہ اپنے مذہب پہ اور پکا ہو جائے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ہمارا ہم صحیح ہیں کافروں کے بھی حقوق تو ہوتے ہیں جیسے ان پر ظلم نہیں کر سکتے ان کے ساتھ دھوکہ نہیں دے سکتے جھوٹ نہیں بول سکتے ان کا مال نہیں چھین سکتے ان کی دکان نہیں جلا سکتے ان کو بے سبب مار دھاڑ نہیں کر سکتے اسلام وحشت اور بربریت والا مذہب تو ہے نہیں اس میں اخلاق والا مذہب ہے تو ضرورت مطلب یہ کہ جو بھی ہے وہ کافر کے ساتھ ان باتوں کی رعایت کرنی ہوگی ویسے دوستی نہیں کر سکتا ان سے فرینڈ شپ نہیں اس کی ممانت ہے سلویب علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام علیکم السلام رحمتہ اللہ وبرکاتہ بلال احمد اطاری پاک سلیبان کا ملتان شریف قادر سلطان دربر سے کلام یہ ہے کہ مرشد کا دیدار ہے باہو سنو لکھ کروڑا حجاں ہوں یہ سامنے دیکھنے سے کہ یہ ٹیلی ویژن مدنی چینل پر دیکھ کے بھی ملتا ہے یہ مدینہ کسی کو جانا ہے <سلام> پر لکھا کروڑا حجہ ہو رہی ہیں اب کیا کرو گے جا کے مدی مکہ دیکھ کر کیا کرو گے کابے کا طواف کر کے کیا کرو گے لکھا کروڑوں یہ پیر کی اہمیت بیان کرنے کے لیے انہوں نے فرمایا ہوگا پکیوں کے اتنے شرل ہی نہیں ہے لکھا کروڑوں جنتی تو کرو اب کیا ہوتا ہے کیلکولیٹر بھی فیل ہو جائے گا لکھا لکھا اور کروڑا ابھی صاحب کر رہا ہوں یہ پیر کی مطلب اہمیت پیر کی محبت بٹھانے کے لیے انہوں نے فرمایا ہوگا نہ کہ اس سے مراد کو نوز باللہ وہ طواف اور سعید اور فرض حج اور حیرام یہ سب شامل ہوگا اس میں ایسا کچھ نہیں ہے سلو الحبیب ملتان سے آیا ہوں واپس جس کے ذمے قضا نمازیں ہو اور وہ قضا نمازیں ادا نہ کر رہا ہو نوافل واپس پڑ رہا ہو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اب اگر خدا نخاستہ کسی پر قضا ہے تو حساب لگا ہے اس کا کتنی قضا ہے اور وہ قضا ادا کرنا شروع ہم قضا ادا ہی نہیں کرتا تو ظاہر کہ یہ تو گنا ہے یہ تو جلدی جلدی اس کو تو ادا کرنا ہی چاہیے بلا سبب اس کی تاخیر نہ ہو یعنی قضا نماز کو ادا کرنے کے لیے یہ ہے کہ ضروری کام ہوتے ہیں جیسے کہ روزگار ہے یا اور مطلب بعض ایسے ضروری کام ہوتے جس سے کوئی طرح خلاصی نہیں ہوتی تو ان کے علاوہ مطلب جو جو وقت ہو اس میں نماز پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے جلدی اپنے آپ کو فارغ کر لے تو صاحب ترتیب ہو جائے اس کی تفصیلی مسائل جو ہیں یہ بہار شریع جلد اول کے چوتھے حصے سے پڑھنا ضروری ہے اس میں اور بھی اس کے مسائل ہیں علیہ سوال یہ ہے کہ میری دکان ہے ادھر نا سائیکلوں کا کام کرتا ہوں تو وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کے ساتھ موٹر سائیکل کے لیے پنچر لگاتا ہوں نا تو وہاں آ جاتے ہیں گھر والے ساتھ ہوتے ہیں نماز کا ٹائم بھی برابر ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارا جو ہے نا کام کر کے دو کیونکہ گھر والے ساتھ ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہے جماعت چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں جماعت سے نماز پڑی ہے گاہک چلا جائے گا یہی نا گھر والے ساتھ ہیں اس کا مطلب وہ چلا جائے گا تو معافی مشکل نماز نہیں جانی چاہیے سلو لغبیب حافظ نعمان گجرا والا سے میں دین کا علم حاصل کرتا تھا لیکن شیطان ملگون کی وجہ سے میں لائن سے ہٹ گیا ایک اہل جنت کی تبلیغ کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں سوال میرا یہ ہے کہ جب مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جو مجھ پر مصیبت آئی ہے یہ اس کی بد دعا کا اثر ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اول تو آپ اہل جنت کے ذریعے اس ماحول میں آئے اس کو یہ جملہ نہ کہا جائے پہلے جنت کے بجائے ایک مطلب نیک بندے یا ایک اس بھائی نے مجھ پر انفرادی کوشش کی تو میں آ اس طرح کی اس طرح کے الفاظ مناسب ہیں انشاءاللہ ایک بدوا کسی کی کہ تو کامیاب نہیں ہوگا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو اس کی بدوا آپ کو لگی نہیں لگی کوئی اس کی پہچان تو ہے نہیں تو اس کے اس کی طرف توجہ نہ دے قدر واہ شاء فعل جو چاہا اللہ نے جو چاہا وہ ہوا جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا اس کی بدوا کا سوچ سوچ کر پھر اس پر بھی آپ کو غصہ چڑھتا رہے گا نفرت بڑھتی رہے گی اور نفسیاتی مریض بن جائیں گے رکھ مولا سلو لحبیب باپا جان میرا نام محمد حسن ہے اور میں حیدرآباد سے آیا ہوں میرا آپ سوال یہ ہے کہ اگر کسی مریض کو خون کی سخت ضرورت ہے جہاں تک کہ وہ مرنے جیسی حالت میں ہے تو اس کو خون دینا چاہیے یا نہیں بیچ نہیں سکتے ویسے دے سکتے جائز ہے بیچ نہیں سکتے شکریہ آج کل تو اس کا واقعہ دا بزنس چل رہا ہے اور سونا خون میں پانی بھی ملاتے ہیں ملاوٹ تو ہر چیز میں تقریباً ہو ہی رہی ہے صحیح اللہ آزمائش میں نہ ڈالے سلو حبیب پیارے پاپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر نماز کی نیت زبان سے اگر ہم نہ کہیں اور نماز شروع کر لیں نماز ہو جائے گی زبان سے کہنا ویسے بھی شرط نہیں ہے دل میں نیت ہو تو اب زبان سے کہہ لینا مستحب ہے اچھا ہے نہیں بھی کہا تو کوئی حرج نہیں ہے نماز کا تعلق دل کی نیت سے ہے دل میں نیت نہیں اور زبان سے کہا تو یہ کافی نہیں ہے نیت دل میں یہ کہ میں عشا پڑھ رہا ہوں زبان سے نکلا عصر پڑھ رہا ہوں تب بھی عشا ہی کی ہوگی سلو این لب میرا سوال یہ ہے کہ داڑھی گنگریالی ہے تو یعنی اس کا ایک موٹ کیسے بنے گا یعنی مقصد ہے یہ تو واپس چلی جاتی ہے یعنی گنگھریالی ہے تو آتی ہے تو پھر دیکھ ہی ہو جاتی ہے تھوڑی کے نیچے سے پکڑ کر آپ نے دیکھا ہے کہ مٹھی ہو گئی ہے جی لیکن یہ سیدھے نہیں ہوتے اتنے بال بہت زیادہ یعنی گونگریالے کبھی کاٹے نہیں آپ نے یعنی ہلکے بھول کے جب نائی کے پاس نائی کرتا ہے اس کو تھوڑا سا आ, نائی کو سونپ دیتے ہو یار کیسے آدمی کپڑے کبھی نائی کو سوپے داڑھی نائی کو है अपने جاتی ہے اپنے रखी قبضے میں رکھی جاتی ہے پھر اس کے بعد نائی جو کرنا چاہے کر وہ اپنے قبضے میں یہ اپنے اس سے ہم لوگ تو کر رہے ہیں پٹھے بھی خود ہی بنا لیتے آپس میں خود میں نے اپنے ہاتھ سے کئی بار بنائی ہے نائی کا بھروسہ نہیں نائی پھر بولے گا یہاں سے تھوڑا نکالے گا تھوڑا یہاں سے نکالے گا زلفیں بنتی نہیں ہے داڑی بھی وہ تراش خراش کر کے پوری کر دیتا ہے اب اتنا علم دین ہوتا تو معلومات کی بات کر رہا ہوں پیارے باپا جان میرے بھتیجے کو بلڈ کینسر بھی ہے اور یعنی گلٹیاں بلڈ کینسر کی آپ دعا فرما دیں اللہ پاک اسپیشل اس کا نام ہے محمد اویس اللہ پاک شکا تھا سلویب میرا آپ سے یہ سوال ارض ہے ہمارے قریبی عزیز ایسا کرتے ہیں جو ہم روکتے ہیں وہ جو سے تو بعض آ گئے پر شراب سے نہیں آئے جب ہم شراب کے لیے روکتے ہیں تو وہ ہمیں مارتے ہیں اس کے لیے فرما دیں آپ روکتے کس طرح یہ نہیں پوچھوں گا میں اگر رو رو کر پاؤں پکڑ کے روکیں گے تو وہ لات نہیں ماریں گے ابو حرام حرام جہنم میں جاؤ گے ہم تمہارے بھلے کے لیے بولتے ہیں چھوڑ دو شراب تو پھر وہ خراب ہو کے دکھاتے ہوں تو تعجب نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے وہ سمجھانے کا ایک انداز ہو رو رو کے آنسو کی زبانی آپ خالی بیٹھے بیٹھے رو رہے ہو ابو پوچھیں گے بیٹا کیا ہوا کیوں رو رہے ہو پھر آپ بولیں گے میں یوں رو رہا ہوں آپ چھوڑ دو ابو چھوڑ دو ابو اب دیکھنا انشاءاللہ ارے بیٹا مت رو بت رو اب تمہیں چھوڑ بھی دوں گا اور مسجد کو نہیں چھوڑوں گا نماز پڑھوں گا حکمت عملی سے ان کو بٹھایا جائے اور درس سنائے جائے بیان سنائے جائے برائیوں کی ماں یہ برائیوں کی ماں یہ نگران شورا کا بیان ہے یہ ان کو سنائے جائے رسالہ ہے برائیوں کی ماں بیان پر ہی کچھ مزید کرمی مضافے اور مکتبود مدینہ نے اس کو چھاپا ہے اس سے درس کی ترکیب ہو انشاءاللہ مدینہ مدینہ جائے گا گھر میں اگر یہ پڑ پڑے سنائیں گے نا تو جو بھی جس میں خرابی ہوگی انشاءاللہ فائدہ ہوگا دعا آپ ہی کریں اس کے لیے اللہ تعالی ان کو ہدایت دے سکی توبہ نصیب کرے اب دیکھو نا ایک برائی تو آپ فرما رہیں گے چھوٹ گئی اللہ کرے دوسری بھی چھوٹ جائے گی سختی کریں گے تو مشکل ہے پھر ضد چڑھے گی سختی کرنی بھی نہیں چاہیے آپ ان کے ساتھ سختی کیسے کریں گے رشتہ ایسے ہے بیٹا ہو تو چلو باپ سختی کرے باپ بھی سختی کرتے ہیں تو بیٹے باپوں کا بلکہ اکثر آج کل باغی ہو جاتے ہیں بیٹے کو بھی پیار سے تھپ تھپا کر ہی سنبھالنا ہوتا ہے سلو اے لحبیب اللہ تعالیٰ سے آفیت سلامتی مانگنی چاہیے بابا جانی ایک دفعہ یہ میری ریکویسٹ ہے درخواست ہے بڑی دور سے ڈپٹی پہ پھر, پھر پہنچوں گا یہ ہمارے شیر بھائی اور سب کو پتہ بھائی بھی میرا آیا ہوا تھا لیکن میں نے بڑی مشکل سے چھٹی لی میں نے کہا بابا جانی ان کو پوچھ کس سو ملاقات کرنی ہے اتنے سارے ہیں کیا کروں پھر وہ ابھی تو سوئے ہوئے شیرانے مدیرہ میں پتا چلے گا ملاقات ہو رہی ہے تو بولا ہم بھی آتا ہے بابا جانی ایک ریکویسٹ ہم کیا کرے گا سب کو کیسے سنبھالے گا درخواست ہے بابا جانی بابا جانی درخواست دو ہزار کموبش آئے ہوئے شاید صرف ہاتھ سنو سہ دیر بھی ٹھیک ہے میں آنکھ رکھ دیا نا یار کافی بس بس ٹھیک بس ہو گئی یہ نہ پسند بھائی اتنی آسانی سے ترکیب میں آ ما شاء اللہ تو سب ترکیب میں آ جاؤ سلوح حبیب محمد علی شان تاری مرکزی جامعۃ المدینہ باب المدینہ فیضان الدینہ سے درجہ دو دورہ جی پہرا بابا جانا یہ ہے کہ بچے کا حقیقہ کرنا یہ سنت ہے لیکن پوچھنا یہ ہے کہ وہ بچے کو پیسے دیے جاتے ہیں بچے کی ملکیت میں جو رقم ہوتی ہے کیا اس سے حقیقہ کر سکتے ہیں بچے بچہ جس رقم کا مالک ہو اس سے تو حقیقہ نہیں ہو سکتا جبکہ وہ نابالغ ہے نابا, باپ پر ہی حقیقہ بچے پر خود اپنا تو بالغ ہو گیا تب بھی اس پر اپنا ٹیکا تو ہے نہیں باپ پر ہے وہ بھی مستحب ہے واجب تو ہے نہیں سلو حبیب محمد عمر فاروق لاہور سے حاضر ہوا ہوں ماشاء اللہ بہت ادھر آ کے مزہ آیا ماشاء اللہ عمران بھائی کی بھی اجازت کی ہے حبیب بھائی سے بھی ملاقات ہوئی ہے ماشاء اللہ بہت مزہ لطف آیا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے یہ حضور غص کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے مشہور سے آپ کی تربت ماشاء اللہ چادر مبارک ملی ہے اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے چادر کے مسائل بڑے پیچیدہ ہیں چادر جس نے چڑھائی یہ اس کا مالک ہوتا ملک ختم نہیں ہوتی اچھا پھر یہ کہ اب وہ چادر کیسی ہے یہ بھی دیکھا جائے گا اب بات چادریں تو بالکل وہ سستی والی ہوتی ہیں یہاں تو یہ پوزیشن ایک سستی والی ہوتی ہے وہ دے دیتے اٹھا ہیں چادر تو بڑی ہے ماشاءاللہ بڑی اور کڑھائی اور تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے طور پہ جیسے مجھے بتائیں میں ایک مسئلہ جیسے سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کی مالیت کتنی ہوگی اندازن اندازن ہزار روپے دو ہزار پانچ ہزار پانچ سات ہزار روپے دو آپ مثال کے طور پہ پانچ کی چادر بڑی محنت سے آپ بنا کر بغداد شریف لے جائیں پاکستان سے اور لوگ لے جاتے ہوں گے دوسرے ملکوں سے بنا کر آپ یہ اس میں اڑا دیں چادر مبارک اچھا اب آپ اڑا چکے آپ دوسرے دن گئے تو آپ دیکھیں گے وہ چادر پھر اٹھا اٹھا کے دیکھیے مثال کے طور پر آپ کی چادر نہ ملے اس میں نہ ہو آپ کی فیلنگس کیا ہوگی کیا فیلنگس ہوگی ہوگی نا کچھ نہ کچھ اب آپ اٹھا کر لائے ہوئے اور وہ دیکھے کہ میری چادر کہاں گئی اس کی فیلنگس کیا ہوگی میں جو کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے اب مزا رو یہ سب ہو رہا ہے ہر قیمتی قیمتی چادر ہزاروں روپے کی بنا کر لوگ لاتے ہیں بےچارے عقیدت سے اور یہ اٹھا کر کوئی لیڈر آیا سیاسی تو کوئی مولانا آیا تو کوئی حضرت آئے کوئی شخصیت آئی اس کو یہ اڑا دیتے ہیں چادر آج کل یہ اور فیض پر تو اس لیے اس کی مختلف صورتیں چادر کی چڑھانے کی یہ جو اڑاتے ہیں قیمتی چادر جو ہوتی ہے یہ اس طرح نہیں اڑائی جائے گی کسی کو نہیں دی جائے گی وہ مزار پر رہے گی اس سے مزار کا ایک حسن ہوتا ہے जी जी زینت ہوتی ہے اور لوگوں کو رغبت بڑھتی ہے کہ بہت بڑی ہستی ہے بہت بڑی چادر خوبصورت لگی ہوئی ہے اور لوگ اس لیے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ کوئی اس لیے تو نہیں چڑھاتا کہ ابھی ہم مجاویر صاحب جو ہیں جس پر مہربان ہو جائیں اس کے اس پہ ڈال لیں اب اس میں بھی پتہ نہیں کیا کیا ترکیب ہوتی ہوں گی کہ وہ بندہ دیکھ کر ڈالتے ہوں وہ بھی کچھ ریال درم دینار کی مٹھی بھر کے ڈال دیتا اس کے جیب میں یہ بھی ہوتا ہوگا کہ بندہ دیکھ کر ملتی ہو عام کو کنگلا کنگال چلا جائے اس کو پھول کی پتی بھی نہیں ملتی ہوگی یہ بھی ہوتا ہوگا کہیں یہ کہیں وہ کہیں ماحول کے حساب کے سامنے جی بس کی درخواست سے اللہ پہ تعالیٰ حمد طاہر طاری خانے وال سے حاضر ہوں ظہور آپ کی خدمت میں سوال ہے کہ پیشہ فقیر کو دینا بھیگ دینا کیا گناہ ہے اگر معلوم ہے کہ یہ پیشاور فقیر ہے کما سکتا ہے لیکن دھندا بنا لیا ہے اس کو دینا ناجائز ہے کہ اس کے ناجائز کام پر اس کو مدد کرنا ہوا نا سب اگر دینا بند کر دیں گے تو مزدوری کرے گا دنیا مزدوری کرتی ہے کاروبار کرتی ہے نوکری کرتی ہے اپنا پیٹ بھرتی ہے اور یہ مطلب بھی مانگتا ہے معلوم کیسے ہو ہاں تو پھر پیشاور کہ... کہیں گے کیوں اس کو جب پتہ ہی نہیں تو پیشہ تو نہ ہوا وہ یہ ادھر کوئی خان صاحب بیٹھے ہو تو بولے ہمارا پیشہ کا فقیر تو یہ پیشہ ورے وہ جس نے بھیک مانگنے کو اپنا دھندہ دھندا بناؤ کاروبار بناؤ سلو حمل ہمارے پرانے اسلامی بھائی داوا اسلامی کے مدنی ماحول سے وہ بستے ہیں لیکن ذمہ داری لے کر مدنی کاموں میں سستی ہے تو ہمارے ساتھ بھی کافی اسلامی بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں جو انیس سو بانوے سے نوے سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں لیکن جب ذمہ داری کا کچھ عرض کیا جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ذمہ داری نہیں لینی اس سوال سے ہماری تربیت فرم ہے کہ ہماری دعوت اسلامی الحمدللہ ترقی کرتی چلی جا رہی ہے ہر لمحہ تو ہمارا اس میں کیا حصہ ہونا چاہیے ترقی میں ہمارا بھی کچھ کردار ہونا چاہیے جس کا قاعدہ بھی حصہ مغرب کی دعا فرمایا دعوت اسلامی کا مدنی کم کریں گے تو یہ آئندہ چھ کے بارہ سو ہوں گے نا اب مدنی کام کرنے والے ہی تو آپ کو لے آئے تو سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے سب مل کر دعوت سامی کا مدنی کام کریں اور ذمہ داری بھی قبول فرمائیں اگر اس کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ نیکیاں ملیں گی ثواب ملے گا آپ کے ذریعے کوئی ایک ہدایت پا گیا تو ان جب تک وہ عمل کرتا رہے گا جس, جس کو آپ نے کچھ سکھا دیا اس پر وہ عمل کرتا رہے گا آپ کو بھی سواب ملتا رہے گا سلو حمر آتے ہوئے کچھ آپ کے مریدین اور کچھ مہبی نے آپ کے لیے سلام ارچ بھیجا ہے السلام و رحمت اللہ یہ وبارکات بابے جانی سوال یہ ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے تو تقریباً مہانہ جو بچت ہوتی ہے سیلری کی وہ دس ہزار ہوتی ہے اور ہم اپنے والدین سے الگ ہیں یعنی جدا ہیں تو کیا ہم اس دس ہزار میں سے کتنے فیصد اپنے والدین کو دے دیں تو ان کا وہ حق ادا ہو سکتا ہے جو حقوق ہیں ان کے دس ہزار میں سے کتنے جو دس ہزار سے کتنے بڑھا کر دس ہزار ٹوٹل بچتے ہیں مہینے کے تو اس میں سے اپنا خرچہ بھی کرنا ہوتا ہے اور ان میں سے والدہ بچ گئے تو خرچہ نکال کر ہی بچتا ہے اگر بچنا نہیں کہ جی ماں باپ کو اگر حاجت ہے تو جتنی حاجت ہے اتنی مدد کی جائے جی ویسے بھی جو کچھ آپ کے پاس ہے یوں سمجھو میرے ماں کا ہے جی. پھر بھی حق تو ادا نہیں ہو سکتا ماں تو حقوق کتنے ہے بس اگر وہ محتاج ہے ضرورت ہے پھر تو واجب ہو جائے گا کہ کو دیں آپ خدمت کریں ان کی جی حالت تو ایسی ہے ہاں تو فر... پھر تو آپ کو اپنے کھانے پینے میں اس میں اس میں کمی لا کر بھی ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے انہوں نے بھی تو آپ کی خدمت کی ہے نا جی جزاک اللہ علیہ الحبیب حبیب احمد یا مرشدی ابھی تین مہینے پہلے ایک گیر مسلم مسلمان ہوئے اور ان کا پورا گھر ابھی غیر مسلم ہے اور مسلمان ہونے سے پہلے اس کی شادی طے ہو چکی تھی تو وہ ٹینشن میں ہے کہ میں مسلمان ہوں وہ جس سے شادی طے ہے وہ غیر مسلم ہے اور وہ گھر والوں کو بتا بھی نہیں سکتا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اگر بتائے تو اس کے گھر والے اس کو وہ کہتا ہے کہ میرے کو باہر نکال دیں گے ماریں گے تو کیا کرے صورت میں ہاں آزمائش تو ہے باخرت کی سزاؤں سے بچنے کے لیے دنیا کی آزمائشیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کس طرح اہنگاروں پہ لٹایا جاتا تھا اور سزائیں دی جاتی تھیں اور بھی صحابہ کے کے بڑے دردناک واقعات ہیں اسلام کی خاطر انہوں نے تکلیف اٹھائی تو زہر کا وہ تکلیف ہوگی اب میں کیسے کہ کہ شادی کر لے اور اب اگر گھر پہ بولتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوا ہوں تب بھی تو مرتد ہو جائے گا نا یہ بولنا ضروری نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں بھلے یہ نہ بولے لیکن جب پوچھے کوئی کہ تم مسلمان ہو گئے ہو تو نہ بولے یا تو یہ کہ گراؤنڈ بنا کر پہلے دیکھے کہ گھر میں کسی کوئی تو ہوگا جس کو نرم گوشہ ہو بعض ماں کو نرم گوشہ ہوتا ہے کہ بلے مسلمان ہو گیا تب بھی یہ سختی نہیں کرے گی باپ سختی کرے گا تو ماں کو اگر اعتماد میں لے لیا کہ میں ہو تو گیا ہوں مسلمان اب چاہے مجھے جان سے مار دو میں ایمان تو چھوڑنا نہیں ہے لیکن اب ماں تم میری مدد کرو میں چھوڑوں گا تو نہیں یہ اس کا عزم اظہار کرے ماں کے سامنے تو یوں کر کے کوئی ترکیب بنا کر ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں جب حمایت پر آ جائے گی نا تو بعض اوقات ماں ہوتی ہے نا بیوی یہ ایسے ہوتی ہے گھر کی شوہر دبا ہوا ہوتا ہے اس سے تو یوں ہو سکتا ہے اس کی ترکیب کوئی ایسی کہ یہ مسلمان رہے اور کفریات سے بچا رہے تو مرتد نہ ہو پڑ اللہ کہ مرتد نہ ہو جائے ایمان پر رہے گی ایسی کوئی نہ حکمت عملی اس کو کرنی ہوگی مقصرت یہ دعا فرما دیں اور میری والدہ کی طبیعت بہت نساس ہے تو آپ سے عرض یہ کہ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں اور بارہ مدنی کاموں میں جو سستیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں السّلام علیکم, علیکم و رحمتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ